خوض باللہ من من حمزه ونفخه ونفخه از ولا تلبون على احد ورسول في تراون سو تریپن صفا نمبر ایک سو دو سے دونوں جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے دور چلے جاتے تھے والا تلگونا اعلیٰ آدن اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے ور رسول یدغم فی اخرا اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا فا با گم تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا لکیلا تہزانو علامہ فاتح کم تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کھاؤ والا اسابا کم اور نہ ہی اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی واللہ خبیر تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پچھلی جماعت میں جس کو تم اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے تھے جو جماعت ثابت قدم رہی چند لوگوں کی عہد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ میں اس جماعت میں کھڑے ہو کر تمہیں پتار رہے تھے آوازیں دے رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ میں یہاں ہوں مگر تم تھے کہ تم دور دوڑتے ہی چلے جا رہے تھے اور کسی کو نہ مڑ کر دیکھتے تھے نہ کسی کیوں سنتے تھے کیونکہ اخواہ اڑا دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو اب وہ اپنے ہی غم اور افسوس کے اندر اتنے مگن تھے کہ ان کو کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں تھی فم غمم بے غمل نکیلا تحزان علامہ فاط کم علامہ کم غمم بے غمل یعنی تمہاری کوتاہی کے بدلے تمہیں اللہ نے غم پر غم پہنچایا غم پہنچایا اور پھر اس بعد پھر غم پہنچایا ایک شکست کا غم اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا صدمہ یہ دو غم جمع ہو گئے پہلا غم جو تھا شکست کا وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا انہیں غم لگا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو خبر ہے وہ غلط ثابت ہوئی تو وہ جو پہلا غام تھا شکست والا وہ بھی بھول گیا پہلا چھوٹا ہم شکست والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کی وجہ سے دینوں سے نکل گیا اب ایک بڑا غم وہی دل کو کھایا جا رہا لیکن جب پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت ہے تو وہ جو کچھ بھی شکست ہوئی اور جو نقصان ہوا وہ ساری مصیبتیں ہو گئی دل اطمینان اور سکون میں آ گئے لکیلا تہزم والا ماں فاطقوں والا ما, ما اسابم تاکہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے غم در ہم تمہیں پہنچایا اس لیے پہنچایا تاکہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اس مال غنیمت کے نکل جانے کا غم اور زخمی اور شہید ہونے والے مسلمانوں کا جو غم ہے اور شکست کا جو غم ہے یہ ختم ہو جائیں کیونکہ جب متواتر بندے کو غم آتا ہے تو بڑے غم کے بعد چھوٹا غم بھول جاتا ہے انسان سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ خبیر الما تمرون اور جب تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب خبر رکھنے والا ہے سما انصل علیہ دل غمی امن تنسا پھر اس نے نازل کی تم پر غم کے بعد ایک امن تم پر غم کے بعد اس نے ایک امن نازل فرمایا یعنی ایک ایسی اوب یو افا تب جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی تم قد انفوس اور کچھ لوگ ایسے تھے ایک جواد ایک گروہ ایسا تھا کہ احمد ہوں کہ جنہیں اپنی جانوں کے فکر نے غم میں ڈال رکھا تھا انہیں ان کی جانوں نے فکر میں غم میں ڈال رکھا تھا اپنی جانوں کی فکر انہیں پڑی ہوئی تھی نہ بل ہی غیر الحق غن جاہلی <الْجَاهِلِيَّة> وہ اللہ کے بارے میں نا حق جاہلیت کا گمان رکھتے تھے یقول وہ کہتے تھے حل نا ملل امری بن شیئی کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے قل کہہ دیجیے معاملہ سب کے سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے فی وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے ما لا دون الگ جسے وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیئ ما قتلناها ہونا اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے قل کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے لا بارز الذین قتلو علیہم القتل الا مواجئہم تو تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے یعنی قتل ہو کے جس جگہ پہ ان کا گرنا لکھا تھا گھروں میں بیٹھے لوگ بھی وہاں تک ضرور پہنچاتے والی اللہ معافی سدوری کم اور تاکہ آزمائے اللہ اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے کم اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ علیم بیدا فدور اور اللہ تعالی سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے اے صدموں کے بعد اللہ نے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں پر ایک خاص فضل کیا کہ ان پر اوغ مسلط کر دی جس کی وجہ سے انہیں اطمینان ہو گیا جتنا بھی ڈر خوف اور غم ہو بندے کو جب نیند آتی ہے تو وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے دماغ اس کا تر و تازہ ہو جاتا ہے فریش ہو جاتا ہے سیدنا ابو تلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر اونگ چھا گئی جبکہ ہم عہد کی میدان میں اپنی صفوں پہ کے اندر کھڑے ہوئے تھے جنگ کا میدان ہے صفوں میں کھڑے ہیں ہم پر اونگ تاری ہو گئی حالت یہ تھی کہتے ہیں کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گرتی جاتی تھی اتنی اونگ تھی کہ ہاتھ کی جو گرشت ہے وہ کمزور ہو رہی تھی میں اسے اٹھا لیتا تھا پھر وہ گر جاتی تھی پھر اس کو اٹھا لیتا تھا اس قدر اونگ اللہ تعالی نے نازل کی اسی طرح صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور بخ... ترمدی کی روایت میں آتا ہے کہ وہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عہد کے دن میں نے اپنا سر اٹھایا سر بلند کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اون کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہیں لڑائی کے لیے آگے سے دشمن کا بار روکنے کے لیے جو ڈھال ہوتی ہے وہ اس ڈھال کے نیچے اپنے سر کو جھکا کے بیٹھے ہوئے اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اونگ تاری کر دی اور یہ سب پر نہیں جو خالص مسلمان تھے ان پر یہ اونگ تاری ہوئی یا کم مل ایک گروہ کو ایک جماعت کو اس اونگ نے ڈھام لیا ایک گروہ پر یہ اونگ چھا گئی بہت احمد ہوں انفوسو ہم ضعیف کمزور ایمان والے اور منافق جو تھے یہ اپنی جانوں کی فکر دل میں لیے ہوئے تھے پتہ نہیں بچیں گے بھی کہ نہیں اپنی جانوں کی ان کو فکر پڑی ہوئی یعنی <یادی> وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ دین اسلام اور اس کے حاملین بس اب گئے اب ہلاک ہوئے کے ہوئے اب مرے کے مرے مسلمانوں کی کبھی مدد نہیں ہوگی اور یہ دعوت جو اسلام کی ہے یہ پروان نہیں چڑھے گی یہیں پہ ختم ہو جانی جہلیت والے گمان رکھ رہے تھے یا بولو نہ وہ کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی فتح ملے گی اس معاملے میں ہمارے لیے کچھ اختیار ہے مطلب ہمیں کوئی فتح ملے گی یعنی بالکل مایوسی مکمل طور پہ ان پر چھائی ہوئی تھی اور یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہمیں کبھی فتح بھی نصیب ہوگی اور کچھ ملے گا بھی یا پھر منل الامر سے مراد معاملے کا فیصلہ ہے کہ اس معاملے میں تو ہماری مانی نہیں گئی ہمیں مجبوراً ساتھ دینا پڑا ہے ورنہ ہم تو شہر سے باہر نکل کر لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے ہمارا مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑتے تو کچھ دوسروں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کے لڑتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو لے کے مدینے سے باہر عہد کے میدان میں آ اور وہاں آتے مار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو مانی نہیں گئی مجبوراً ہم ساتھ ہو لیے ہیں ہمارا کچھ اختیار نہیں اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپاتے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے یقون ہونا کہتے کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو یہاں پہ مرتے تو نہ ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں تو وہاں سکون کے ساتھ رہتے اب یہاں اتنی دور آئے ہیں اور کافروں نے ہمیں گھیر کے مار دیا ہے تو یہ ان لوگوں کا ایک گمان تھا کہ شاید اتنی انوار نہ ہوتی ہم موت سے بچ جاتے اگر وہیں پہ رہتے مدینے کے اندر ہی باہر نہ نکلتے اور یہ بات ان منافقین نے کہی جو جنگ میں شریک تھے جیسا کہ زبیر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ابن بشیر جو بن عمر ابن عوف سے تھا اس کی بات سن رہا تھا جبکہ اونگ مجھے ڈھانپ رہی تھی یعنی مجھ پہ اونگ تاری تھی اور وہ باتیں کر رہا تھا اور میں ایسے اس کی بات سن رہا تھا اس طرح بندہ خواب دیکھتا ہے یعنی نیند اور بیداری کی ملی جلی کیفیت اونگ کی حالت میں اس کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات ان منافقوں نے کہی ہو جو عبداللہ بن بھی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے ہزار کی تعداد میں نکلے تھے نا تو وہ تین سو بندے اپنے لے کے واپس چلا گیا تھا وہ جو واپس جانے والے تھے انہوں نے یہ بات کہی ہو ہماری مان لیتے تو قتل نہ ہوتے ہم دیکھو آ گئے ہیں سکون سے بچ گئے ہیں نا وہ ادھر گئے تو مارے گئے بہرحال اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلْ لَوْكُمْ تُمْ قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى <مُواجِعِهِم> اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى <مُواجِعِهِم> تو جن کی قسمت میں جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ اپنے اپنے قتل گاہ میں قتل ہونے کی جگہ پر ضرور پہنچتے ہیں. اللہ کے فیصلے اٹل ہیں تقدیر سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی جنگ میں جو کچھ ہوا اور جن حالات سے مسلمان دوچار ہوئے اس سے کئی اور حکمتوں کے ساتھ یہ بھی مقصود تھا کہ تمہارے دلوں کی حالت ظاہر ہو جائے پتہ چل جائے کہ تمہارے دلوں کی حالت کیا ہے اور تمہارے دل جو ہیں وہ وسوسوں سے پاک ہو جائیں یا یہ کہ منافقین کے دلوں کا نفاق وہ نگر کے سامنے بادے ہو کے آ جائے ایسا ہی ہوا کہ لڑائی بگڑنے سے سارا بھانڈا منافقوں کا پھوٹ گیا اگر لڑائی کا معاملہ نہ بگڑتا تو یہ چھپے رہ جاتے لیکن بادے ہو گئے اللہ ہی خوبی جانتا ہے جمان یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پھر گئے جس دن دو بادیما کا صابو یقیناً ان کو شیطان نے اصلاح دیا تھا بھی بادیما کا صابو ان کے بعض اعمال کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے والا قدر اور تحقیق اللہ نے ان سے درگزر کیا ان اللہ رفوری یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے گردوار ہے یعنی عہد کے دن جو لوگ مسلمان میدان جنگ سے ہٹ گئے وہ شیطان کے پھسلانے کے سبب ہٹے مگر شیطان کو جو موقع ملا انہیں پھسلانے کا وہ ان کے ہی بعض اعمال ان کی بعض کوتاوں کی وجہ سے ہوا جن میں سے بعض کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی منع کیا تھا کہ گرے سے نہیں اترنا وہاں سے وہ نیچے اتر آئے اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ایک نیک کام کرنے سے دوسرا نیک کام کرنے کی توفیق ملتی اور برائی کرنے سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے بندے سے گناہ ہو جائے تو دوسری نیکی کی توفیق بندے سے چھین لی جاتی ہے پھر نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دوسری نیکی اس کے لیے آسان تر ہو جاتی ہے مقصد یہ کہ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ گئے وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ وہ اسلام سے پھر گئے ہیں مرتد ہو گئے ہیں بلکہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے اور شیطان کے بہکانے پسلانے کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگے اور اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے پھر ان کا یہ جرم معاف کر دیا اللَّهُ عَنْهُ اللہ نے ان کا یہ جرم معاف کیا ان اللہ وفور حمیم یقیناً اللہ تعالی نہایت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے